خطبہ نمبر 74 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جب لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کرنے کا ارادہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد علمتم اني احق الناس بها من غيري والله لمسلما ما سلمت امور المسلمين يكن فيها إلا علي خاصة لأجل فيما من تمہیں معلوم ہے کہ میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں اور خدا گواہ ہے کہ میں اس وقت تک حالات کا ساتھ دیتا رہوں گا جب تک مسلمانوں کے مسائل ٹھیک رہیں اور ظلم صرف میری ذات تک محدود رہے تاکہ میں اس کا عجر و ثواب حاصل کر سکوں اور اس زیب و زینت دنیا سے اپنی بے نیازی کا اظہار کر سکوں جس کے لیے تم سب مرے جا رہے ہو